ارشاد امیر المومنین علیہ السلام دنیا والے ایسے سواروں کے مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے